الحمد اللہ سید اماحمان صلات علیکہ یا نبی اللہ علی نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص بروز جمعہ مجھ پر سو بار درود پاک پڑے جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے سیال کور سے حاضر ہوں شعبہ تعلیم سے بھی تعلق ہے لیکن بیسیکلی بھی مور سے لنک رکھتا ہوں میں سوال یہ ہے کہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں تو بیسک موسٹلی یونیورسٹی میں وہاں پر کو ایجوکیشن ہے تو وہاں پر فیمل ٹیچر بھی پڑھاتی ہیں میل ٹیچر پڑھاتی ہیں فیمل تو ہمارے ساتھ پڑھتی ہیں اسٹوڈینٹس کلاس فیلوز ان سے تو بندہ سیو کر لیتا اپنے آپ کو لیکن فیمیل ٹیچر کیسے وہ لیکچر دیتی ہیں اور وہاں پر یہ سسٹم ہے سیشنل مارکس مڈ ٹرم مارکس ہوتے ہیں اور جس میں یہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کی ہاں میں ہاں ملاؤ نہ ملاؤ مطلب کہ جس نے ٹیچر کی ہاں میں نہ ملا تھی وہ ٹیچر اس کا وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ویریفائی گیا وہ چیز ہو گیا جی. تو اس کا کیا حال ہونا چاہیے ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے وہ بھی ایجوکیشن تو کوئی تو علماء ناجائز بولتے آپ وہاں کو ایجوکیشن میں بچ نہیں سکتے بھلے آپ بولتے ہیں ہم بچ جاتے ہیں بچ نہیں سکتے نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی خیالات کی حفاظت نہیں ہو سکتی وسوسوں سے بچ نہیں سکتا آدمی پھر پڑھانے والی بھی آپ بتا رہے ہیں کہ عورت ہے تو کیسے بچیں گے آپ کو گٹر کے پانی میں ڈبکیاں لگاتا جائے اور پوچھتا رہے کہ میرے کچھ گندا پانی نہ لگے میں صاف ستھرا رہوں تو کون بتائے گا اس کا نسخہ کہ صاف ستھرے اس طرح رہتے ہیں گٹر میں ڈبکیاں لگانے والے تو ہمیں کوئی ترکیب آپ دے رہے ہیں آپ کے پاس کیا کرنا چاہیے ہمیں میں نے گٹر سے باہر نکالا میں نے تو حکم شریعت آپ سے عرض کر دیا اب وہ ظاہر ہے کہ سب کو اسلام کے حکام پر عمل کرنا چاہیے اب میں نماز پڑھوں کہ نہیں پڑھوں یہ پوچھنے والی بات تھوڑی ہے نماز تو پڑھنی پڑنی ہے صلی اللہ, تعالیٰ اللہ باپا جان یہ عرض کرنا تھا کہ سنتے موقع اور غیر مقدہ میں کیا فرق ہے اور ان کا پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے فجر ظہر کی جو سننے سے ہوتی پہلے پڑھی جاتی ہے یہ سنت سے مقدہ ہیں اور زور کے بعد دو رکعتیں وہ بھی سنت مقد آئیں عشا کے فرضوں کے بعد سنت موقع ہیں اور عشا اور عصر سے پہلے جو چار رکعتیں پڑھی جاتی ہیں یہ سنت غیر موقد ہیں سنت موقدہ پیارے عقاط صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کی اختیار کی اور کبھی کبھی جواز کے لیے اس کو ترک بھی کیا اس کو نہ پڑھنا اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو برا کیا نہ پڑھنے والے نے برا کیا بار بار اس کو ترک کرے گا تو گناگار ہوگا اور سنت غیر مقدہ میں یہ کہ اگر پڑھے گا تو ثواب پائے گا نہیں پڑھے گا تو گناگار نہیں ہوگا بتا جہاں میں بہت گناگار سے آگار ہوں میرے لیے میری مدرت کی دعا فرما دیں یقفر اللہ ماں باپ کے لیے میرے اہل یال کے لیے مضرت کی دعا فرما دیں یقفر اللہ الحبیب صلی اللہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی کسی مسجد میں بیس ہزار روپے دیتا ہے کہ فلاں چیز مثال کے طور پہ کوئی کولر پانی والا یہ لے میری طرف سے یہ پیسے ہیں کولر لے آئے اگر وہ کولر کو دس ہزار روپے کا آتا ہے یا پندرہ ہزار روپے کا آتا ہے تو وہ باقی جو پیسے بچے ان کا کیا کرے گا اگر کولر کے لیے فکس کیا تو وہ رقم اس کو واپس دے دے یا وہ جس طرح کہے اس طرح استعمال کر لے انہوں نے کہا کہ میری طرف سے کولر میں اس کو پوچھ لے کہ پانچ ہزار بچ گئے اب کیا کروں اس کا وہ لے لے تو ٹھیک ہے وہ لے سکتا ہے اللہ اللہ تو میں ایک مدری بار کرنا چاہتا ہوں کہ تین سال پہلے میں کلین شیور تھا نگران شورا روم تشریف کہ لے گئے الحمدللہ ان کی صحبت میں دو تین نوالے کھانے کو ملے تو اس کے بعد میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا تھا کہ اللہ تعالی کے نیک بندوں کی صحبت پیار کر کے میں نے پھر مدنی ماحول داری شریف سجا لی کچھ ہی عرصے کے بعد الحمدللہ جلوس عید ملازن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم تھا اس دن میں نے داری شریف کی نیت کر لی اور نگران شورا نے آپ کی دعا سے یہ زیر دیا کہ روم میں فضان مدینہ نہیں تھا یہاں فضان مدینہ بنائے تو الحمد آپ کی دعاؤں سے ابھی روم شہر میں فضان مدینہ بن گیا الحمد للہ ابھی پانچ ٹائم نماز ہو رہی ہے ہفتہ وار اجتماع بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ. تو الحمدللہ اسی فضان مددینہ کی مدنی بہار دوسریہ کے ادھر ایک اسلامی بھائی مسلمان بھی ہو گئے ماشاءاللہ. ان کا نام رکھا گیا محمد واجد اور دفت اسلامی اسلامی بہنوں کی مجلس کی وجہ سے دو اسلامی بہنیں روم میں مسلمان ہوئیں. الحمدللہ میری جو جو آپ سے مدری التجا ہے کہ میرے لیے اور میرے والدین کے لیے نفرت کی دعا فرما دیں اور ادھر کیسے ہم نئے علاقے دفت اسلامی کا مدری کام کیسے بڑھائیں الحمدللہ ابھی مدری چینل دیش کے بنگلہ دیش کے دو اسلامی بھائی بھی مدری ماحول میں آ چکے ہیں ماشا. ابھی ان کو ہم جمعہ میں اور ہفتہ وار اجتماع میں دس منٹ اور کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں بنگلہ دیش اسلامی بھائیوں کے لیے لنگر رضویہ کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے ہفتہ وار اطماع میں ان کو خوب نیکی دعوت دی جاتی ہے اور مزید جواب فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ تو اسلامی کا زیادہ کام بڑھ جائے اور نیکی کی دعوت عام ہو جائے سبحان اللہ مرحم اور میری خواہش تھی کہ آپ سے میں گلے ملنا چاہتا ہوں یہ خواہش کس کو نہیں ہوگی یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے مدری بہاریں فضانے مدینہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو کام میں قائم رکھے اور تا کی آمد ہمیں مدری ماحول میں اس کا مت فرمائے ان شاء اللہ جہاں جو جہاں کے آپ کی صحبت میں سکون ملا اور جو نیکی کا کام یہاں سیکھنے کو ملا الحمد مزید بہتری آئے گی یوروپ میں جا کے ان شاء اللہ, حبیب. اللہ, تعالی اللہ محجد کے پیسے جڑے نے خزانچی ہندو استعماج استعمال کر لیں کہ جائز نہیں جائز حرام ہے نہیں کر سکتا جتنا بھی کیا ہے توبہ بھی کرے اگر یہ متولی تھا اور اس کے قبضے وکیل القبض ایک قبضہ اس کے قبضے میں آ کر یہ اس کی ملک سے تو خارج ہو گئے کہا, وقیل القبض ہوتا, تو اس کی ملک سے خارج ہو گئے جس نے چندہ دیا تھا اب وکیل ہی کھا گیا تو اب اس کو توبہ بھی کرنی ہوگی اور اتنی ہی رقم مسجد کے چندے میں دینی ہوگی جڑے نے حضرت صاحب جلہ, امام مسجد جڑے نے اندر استعمال کر بھی کرنی ہے ہے بھی استعمال نہیں کوئی مسجد جھاڑو ہوں لے کوئی, کوئی اپنے, اپنے گھر اتنے نہیں لے جا سکتا مسجد میں پاہ دے سونا کم ہے سلو آگ لو سلو لگا ایک استعی بھائی بےچارے کھڑے ہوئے تھے کچھ سفید داغ ہیں مایوس ہو کر پھر بیٹھ گئے ان کو کوئی گاس نہیں ڈالتا اب اب ان کو دینا یار مائک اچوں کے خریدار تو ہر جاتے ہیں مایوس ہو کے بیٹیاں دیوانا اے مایوس مت ہو یا ان کے در کا گدا اور مایوس ہو میرے سرکار کو یہ گوارا نہیں میرا نام اللہ تعالی ہے میں بچپن سے بیمار ہوں میرے پورے جسم پر پھوڑے ہیں چھالے چالے ان کی جو ریشہ یا پانی بیٹتا ہے ان سے میرے کپڑوں کا یا وضو کا یا نماز کا کیا ہوتا ہے اللہ اگر یہ بہ جاتا ہے ایک تو چپک چپک سے کپڑا کڑک ہو جاتا ہے وہ تو حرج نہیں ہے اس میں اگر یہ اپنے زخم سے یہ نکل کر بہتا ہے تو یہ ناپاک ہوتا ہے اور وزو توڑتا ہے اس طرح سے بڑے بڑے چھالے باندھ جاتے ہیں دیکھ رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کچھ ملا نافعہ عطا فرمائے اور نیت کی ہے ہر نے تین دن کا میں کہہ رہا ہوں فرما دیں میں ٹھیک ہو جاؤں ہاں ان بیٹا دعا کرتا ہوں نا میں ان ٹھیک ہو جائے گا اللہ بہتر کرے گا اللہ شفاء شکار اب سمجھ سرز ہے کہ جس ہمارے اللہ دتہ بھائی نے سوال کیا ان کے دانوں کے جو مسائل ہیں اب بعض اوقات ایسے جو مریض ہوتے ہیں ان کے کپڑے پہ بار بار لگ رہا ہوتا ہے لگ رہا ہوتا ہے یعنی تھوڑی دیر لگا پھر لگا پھر لگا پھر لگا اور وہ بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ مطلب چونکہ کپڑا اندر ہے تو وہ پتہ نہیں چلتا کہ کتنی مقدار میں اگر گمان ایسا ہو گیا کہ یہ کپڑا نہیں ہوتا اور یہ دانا ہے اس سے اتنا نکل گیا خون یا جو رتوبت وغیرہ ہے کہ اگر کپڑا نہیں ہوتا تو وہ اپنی جگہ سے بہ جاتی تو کیا اس کو بھی نا کہیں گے اگر اتنا گمان ہو گیا گمان کا لفظ نہیں دکھا کہ اگر اتنا کہ جیسے سکھا تارا پوچھتا رہا یا سکھاتا رہا اس کو کسی طریقے سے اگر نہ سکھاتا نہ پوچھتا تو یہ اتنا نکل جاتا کہ بہ جاتا اس میں آگے جیسے انجیکشن میں لیتے اس سنگ کے ذریعے خون ٹیسٹ کے لیے تو یہ ہوتا بہنے کی مقدار ہے گھر سے بازار بہتانی لیکن وہ بزرگ ٹوٹ جائے گا اور اس سیرین کے اندر جو خون ہے وہ ناپاک ہے شاید یہ بچارے مطلب ہے کہ یہ سہی چارے پریشان پریشان ذہنی طور پر بھی بڑا ٹینشن ہوتا ہوگا ان کو تو یہ تو کوئی بیٹھ کر ان, ان کو مسئلے تو ان کے معذور شریر کے بھی شریر نمائند کے ساتھ سورت اس کو سمجھائیں آپ اگر موقع ملا تو یہ قابل رحم ہے لیکن یہ میں نے دیکھا اب یہ بےچارے شہباز اتاری کھڑے ہوئے تھے مرکز رو کوئی گاس نہیں ڈال رہا تھا یہ بیچارے کبھی سے کھڑے پھر میری توجہ ہوئی. بار بار کھڑے شادی مائک کے منتظر ہیں ان غریبوں کو معذوروں کو مریضوں کو پوچھنے کی عادت بنائی یار ان سے آج ہمدردی درد... ہم کریں گے نا تو کل ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے ہم پر بھی کوئی ایسا وقت آئے کہ ہمدردی کی ضرورت پڑے جیسے وہ بوڑھے کی اگر ہم آج بوڑھے کا اکرم کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے کوئی بندہ پیدا کر دے گا بڑھاپے میں وہ ہمارا احترام کرے گا اکرام کرے گا یہ تو روایتیں ہیں ایسی تو اس لیے جو بھی معذور مریض دکھیا سے ہم، ہم مانگ رہا پیسے مانگے تب کی بات ہے نا تو،, تو اس سے ہمدردی ہونی چاہیے اور اس کو فوقیت دینی چاہیے ایسے معذور ہو کو بھی نہ ہو اور کہ دل جلتا ہوگا یار میرے کو دیتا ہی نہیں مائک نظر نہیں آ رہا وہ مانگے چھین بھی نہیں سکتا کہ اس کو کچھ, کچھ سوج ہی نہیں رہا جب کمزور ہے سوکھا سکھا کمزور مریض وہ بےچاروں کیسے الجے گا جھگڑے گا تو اس پر ہم کو بڑھ کر اس سے دی کرنی چاہیے اس کی دوا تو ایک ہے یعنی کہ جلدی امراض کی میں بھی استعمال کرتا ہوں مجھے بھی جیسے بوڑھاپے میں تو خاص کر خارشیں ہوتی ہیں وہ جلد جو سوکتی ہے نا سوکھتی ہے خشک ہوتی ہے خشک ہوتی ہے تو اس میں خارش ہوگی تو گرمیوں میں بھی خارج سردیوں میں بھی خارج میرے بڑی دوائیں کی بڑے علاج کیے اس کے اسکین ہاسپٹل کی بھی دوائی کھائی میں نے تو کام میرا تو نہیں بنا لیکن مجھے ایک بوٹی موفق آئی ہے جڑی بوٹیاں تو سنا ہوگا اپنے ایک بوٹی آتی ہے پنیر اس کا نام ہے پنیر تو ایک تو چیز انگلش میں بولتے وہ پنیر نہیں دیسی دوا کی دکانیں جو ہوتی ہیں اس پہ ملتی ہے پنیر کے ہم پندرہ بیس دانے جو ہوتے ہیں وہ پانی میں ڈال دیتے ہیں دس بارہ گھنٹے اس کو بھگو کر رکھنا ہوتا ہے پھر چھان کر اس کو روز میں تو پیتا ہوں خالی پیٹ کبھی ناغا ہو جائے تب بھی مجھے مزہ نہیں آتا ڈیڑھ نہیں پیتا ہوں کڑوی ایسی ہے جس کو پریشان کرنا ہونا نظر ایسی آتی ہے جیسے شہد کا پانی ہے ہائے بڑی بد ذائقہ گیا میری عادت ہو گئی ہے تو یہ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا آپ کیونکہ وہ مریض کی دوا علاج میں ہاتھ ڈالنا غیر طبیب کا حرام ہے میں طبیب نہیں ہوں یاد ہے نا یہ بوٹی پنیر کسی نے لکھوا لینا یہ دیسی دوا سے مل سستی ہے مہنگی بھی نہیں ہے تو یہ آپ کسی حکیم صاحب سے مل کر اس سے مشورہ کر لیں کہ یہ پنیر اسی طرح پندرہ بیس دانے روز میں لوں جیسے رات کو بھگولی دس بارہ گھنٹے گزر گئے اب اس کو میں چھان کر کیا پیا کروں مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا اس کا وہ حکیم بولے کہ آپ پیو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ استعمال کرنا ورنہ میرے کہنے پر نہیں کرنا نہیں اس سے میں نے پہلے بھی میں میں نے کہا بتاؤں بھی کیسے بتاؤں میں طبیب نہیں ہوں نا کہ اس مرض میں آپ کا مرض اور میرے مرض میں فرق ہے یہ پینا پڑتا مستقل ایک نوجوان آیا میرے پاس تو وہ بےچارا اپنی اس کو بھی خارج دی رو پڑا یہ سمجھ رو پڑا اپنا درد بیان کرتے کہ میں ٹھیک ہی نہیں ہوتا میرے میں نے اس کو پنیر کہا کہ یہ چپ چاپ سنا اس نے پھر میرے کو بولتا کہ میں نے یہ استعمال کی ایک دو بار بہت کڑوی ہے پی نہیں جاتی کہ گھنس پڑا تھا الگ <laughs> رو رہا تھا <laughs> اس کو تو اب یہ کہ یہ پینی پڑ یہ دو چار دن میں فائدہ نہیں کرتی میں تو زمانے سے پی رہا ہوں سال دو سال چھت تو ہی گئے ہوں گے ہو سکتا ہے زیادہ ہو گئے ہوں مگر یہ خالی پیٹ میں پینی ہوتی سردی میں نہیں پینا ہوتا باقی پی نہیں جاتی واقعی میں وہ سزا دینی ہو تو اس کو پلا دے گا تبرک مانگے نا اس کو تو چک کے دے دینا چاہیے تیرے آئندہ مانگے گا نہیں تبرک جس دن پلاؤں گا اس دن یاد کرو گے کیا کہہ لے گا مانگنا ہی میرا نام محمد شہروز اتاری ہے میں گاؤں نونار ڈسٹرکٹ ناروال سے آیا ہوں میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میں نے اکثر اپنے گھروں میں والدین ہیں بچوں کے تو بچے شرارتیں کرتے ہیں اکثر تو والدین ہنستے ہنستے کہہ دیتے ہیں دیکھو کتنا شیطان ہے شیطان بچہ ہے دیکھو وہ پیارے پاپا جان وہ کہنا شیطان کہنا اس میں وہ تھوڑی رہنمائی فرما دے یہ مراد شیتان کے شرارتی ہے بڑا شیطانی ہے شیتانی کرتا ہے شرارت کرتا ہے اس سے مراد اس کو کافر کہنا مراد نہیں ہے شریر کہنا مراد ہے تو اس میں دل آزاری کا تو ہے صورت کہ کسی مسلمان کو کہیں گے نا یہ شیطان ہے شیطان تو برا لگے گا اس کو گالی ہے یوں سمجھ تو کفر اس کو نہیں کہیں گے سلویب سل السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میری آج تک جو بھی کوئی نیکی ہوئی ہو میں اس کو ان کے لیے سال سواب کرتا ہوں تو ایسا کہنے سے ہماری وہ نیکیاں ہمارے نام مال سے ختم ہو جائیں گی آ کے باقی رہتی نہیں سب کچھ دے دیا جیب میں پیسے ڈالیں گے نا ساری جیب خالی کر کے دے دی نا تب بھی اپنے پاس رہیں گے وہ کیسے وہ نظر نہیں آئیں گے رائے خدا میں جو دے دیے وہ چلے گئے نظر نہیں آئیں گے لیکن ثواب کی صورت میں ایسے باقی رہیں گے کہ جی چاہے گا کہ خالی جیب میں سے کیوں دیا جتنا بینک بیلنس تھا وہ بھی دے ڈالتا میں سب کچھ دے ڈالتا رائے خدا میں تو یہ نیکیوں کا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارے دینے سے وہ اپنے پاس تو رہیں گی بلکہ جتنا جتنا جتنا لیا نا ان سب کے مجموعے کے برابر پھر ہمیں ملیں گی تو ایسا سواب سے نیکیاں جانا کچا کم بھی نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علوم محمد امیرا نے سنس کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ بعض اوقات نماز کا پریکٹیکل طریقہ سکھاتے ہوئے اگر اسلامی بھائی زیادہ ہو تو ایک صف کے بجائے دو صفیں بنا دی جاتی ہیں اور ایک صف کا جو روح ہوتا ہے وہ قبلے کی طرف ہوتا ہے اور ایک صف کی جو پیٹ ہے وہ قبلے کی طرف ہوتی ہے اور آپ یہ بتا دیں کہ یہ سکھانے کے دوران یہ جو انہوں نے پیٹ کی قبلے کی طرف ان کا یہ کرنا کہتا ہے اور وقت مکرو میں سجدہ سکھانے کی نیت سے سجدہ کرنا یہ کیسا ہے حقیقت میں تو نہماز ہے نہ سجدہ ہے تو کوئی میں دعا فرما دیں بارہ ماہ کا مدنی قافلہ جاری و ساری ہے اللہ تعالیٰ سکامت سے سفر کرنے کی تو فیقہ تھا بابا جانی میں نے آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ میرا سٹوڈیو ہے موویز کا کام ہے میں محفل میفل پہ جاتا ہوں شادیوں پہ جاتا ہوں سکولوں کے پروگرام اٹینڈ کرتا ہوں جو اس سے پیسے کماتا ہوں کیا وہ جائز ہے یا جائز ہے مووی بناتے ہیں جی اب اگر کوئی جائز فنکشن ہے جیسے شریف پڑی جا رہی ہے یا علماء کا بیان ہو رہا ہے وہ جو مووی بناتے ہیں ارے وہ تو جائز ہے اس کی آمدنی بھی جائز اب نعوذ باللہ بے پردہ عورتیں ہیں یا رقص سرود ہو رہا ہے گانے بج رہے ان کی موویاں بنا رہے ہیں تو نہ جائز آپ صرف وہی کام کریں جو علماء کے بیان ہیں ناز شریف کی محفلیں اس کا بنائیں جائز صورت تو موجود ہے نا اس کی اس میں منع کرتے ہیں ہم جیسے بعد ہمارے نائی نئی صاحبان بھی ایسے میں دیکھے بولتے ہیں کہ ہم مطلب ہم نے توبہ کر لی وہ اب صرف سر کے بال تو بناتے ہیں داڑھی موندنے ایک مٹھی سے چھوٹی کرنے ہو کہ ہم منع کر دیتے ہم نہیں کریں گے وہ بھی پیٹ بھر جاتا ان کا بھی اللہ روزی دینے والا گنا سے بچنا چاہیے پھر ایک خرابی نہیں ہے نا عورتوں سے بے پردگی بد نکاہی اور بہت کچھ میری اس میں شادیوں کے فنکشن میں تو توبہ جتنا بولو اتنا کم ہے کیا کیا ہوتا ہے اب تو پتا چلا کہ وہ شرابیں بھی پیتے ہیں شادیوں میں کوئی ہال میں مخصوص حصہ ہوتا ہے اوپر اس میں جا کے شرابیں پیتے ہیں یہاں بہل مدینہ کا سنا کہ یہاں بھی ایسا ہوتا ہے خدا بہتر جانے اللہ رحم کرے ہزار انٹی موویاں بنائیں گے تو اتنا نقصان ہے اس کا دنیا اور آخرت کو اللہ محفوظ کرے ہم سب کو حلال اور آسان روزی بآفیت رفیق فرمائے ہم یہ سے عرض ہے کہ معاشرے میں گانے بچیں عام ہو رہے ہیں تو اس کی روک تھام کے لیے میں اپنا کیا کیاار ہم نے تو جب سے یہ کام شروع کیا نا میں تو اس کے پہلے سے ہی گانے باجوں کا تو جب سے ہوش سوال ہے جب سے بولنا شروع کیا تو گانے باجوں کا تو میں خلاف ہوں الحمدللہ تو جس طرح داؤد صاحب یہ کام کریں گے تو جو مدنی ماحول میں آ جاتے ہیں گانے باجوں سے بھی بچی جاتے ہیں بہت سارے سائیں بچ جاتے ہیں تو آپ بھی بارہ مدنی کام اوڑ لیں گانے باجے بھی ضمن آ جائیں گے ہر برائی کے خلاف اپنا تو اعلان جنگ ہے نا سلو الحبیب تعالی تعالم علومت آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ کیا آپ نے پیرو مرشد کی تصویر فریم کروا کر دکان یا گھر میں لگا سکتے ہیں ناجائز ہے سلو والیب تعالی لال علومت بھائی جان میرا نام محمد افضل ہے گجرات سے بات کر رہا ہوں میری دکان ہے اور شاہپر کے اوپر جو نام لکھا تھا وہ میں نے ام افضل کے نام سے شاہپر جو انہوں پر نام لکھا ہوا ہے ایم افضل جنرل تو شاپر کے اوپر نام لکھنا جو کیسا ہے ہے تو جائز لیکن بےعد بھی اس کی ہوتی رہتی ہے لوگ پھینک دیتے ہیں کچرا بھر کے پھینک دیتے ہیں عربی لکھائیاں بھی ہوتی ہیں اس میں بھی کچرا بھر کے में میں ڈال دیتے ہیں کچرا کنڈی پہ پھینک آتے ہیں بے ادبی کا دور دورہ تو جتنا ہو بچنا چاہیے اور تھیلی پر کچھ بھی نہ لکھا جائے ہے مشکل ہے لیکن چھاپرے آتی ہیں بغیر لکھی ہوئی تشہیر سے بول رہا ہے ہمارا تو तो کا نام پڑھ کے کون سا آپ کو ڈھونڈتا بلو آتے ہوں گے اللہ روزی دینے والا ہے ہم ادب کی نیت سے نہیں چھاپیں گے اور سادہ چھاپر استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ غیر سے روزی دینے والا ہے اسی نام سے گئے نا سارا دکان نام چلا رہا ہوں رہے یہ تو والا بورڈ پر تو افضل جو ایم تو نہ کریں محمد افضل کر دیں اور یہ کہ بورڈ بھلے لگا رہے لیکن چاپر سادہ دے دیں یا اور کوئی مونوگرام بنا لیں بے جان جو مقدس نہ ہو مثال کے طور پر چاندارا بنا دیا اور یہ آپ کی پہچان جیسے وہ فائیو اسٹار اور بناتے ہیں اس طرح کوئی دنیا بھی منوگرام بنا لیا جائے جی جس کی بےعد بھی نہ ہو جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم سے پہلے پہلے اس کو ختم کرنا چاہیے اس سے بعد نہیں اس کے معاملے سے ان کی غلط فہمی ہے سارا سال بھی اگر کوئی کھائے گوشت جب کہ وہ کھانے کے قابل سڑا ہوا نہ ہو تو حلال کوئی قید نہیں محرم تھی. صلو علی صل اللہ تعالی علی محمد. ابو ماجد محمد عابداری خادم یادگاری مرشد باپا اگر کسی کہیں علاقے میں کسی اسلامی بہن کا انتقال ہو جائے اور وہاں کوئی اسلامی بہن نہ ملے تو کیا وہاں مرد کسی اسلامی بہن کو غسل دے سکتا ہے باہر شریعت جلد اول پیج نمبر آٹھ سو تیرہ عورت کا انتقال ہوا اور وہاں کوئی عورت نہیں کہ نہیں دے تو تیمم کرایا جائے کہ تیمم کرنے والا محرم ہو تو ہاتھ سے تیمم مم کرائے اور اجنبی ہو اگر اگرچہ شوہر تو ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر جن سے زمین پر ہاتھ مارے اور تیمم کرائے اور شوہر کے سوا کوئی اور اجنبی ہو تو کلائیوں کی طرف نظر نہ کرے اور شوہر کو اس کی حجت نہیں اور اس مسئلے میں جوان اور بوڑھیا دونوں کا ایک حكم صلو على العبيب صلى الله تعالى على محمد